إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ياده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هادي له وأشهدو أن الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدو أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان عظيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليوذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال في موض آخر فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وخالص الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل علام و مسلم فی صحیح احمٰ ہر قسم کی حمد و صناف بڑائی اور اس رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا ہم سب کا خالق و مالک ہے جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وما خلق الجن وال صی اللہ عبدون ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہماری عراب کی عبادت گناہ کرنے معاشیت کرنے نافرمانی کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ رب ملامین کی عبادت کریں اللہ کے حکم کو بجا لائیں اللہ کی نافرمانی سے بچیں کیونکہ ابلیس وہ بھی جنت میں رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے نافرمانی فرمانی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا بنا پر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی بنا پر اللہ کی بات اس نے نہیں کی اللہ کے حکم کی نہ کی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا اسے لیکن اس نے اللہ رب العالمین کی بات کو اپنے عقل اور اپنی مزاج کے مطابق رد کر دیا اور اللہ کے قول کے سامنے اپنی بات رکھی کہا میں تو اس سے بہتر ہوں ہنستے آدم سے مجھے مٹ آگ سے پیدا کیا گیا ہے یا تجھے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حستے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور میں آدم سے بہتر ہوں اللہ کے حکم کے سامنے اس نے اپنی بات رکھی اپنی عقل لگائی اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا ہمیشہ کے لیے ملعون کر دیا ہمیں اللہ نے اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر قصے بیان کیے ہیں کن کے قصے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی داستان اللہ نے بیان کیا پرانے کریم کے اندر اللہ نے کسی کو پانی کے عذاب سے اللہ کر دیا کسی پر بجلی اور کڑک اور برق بھیجی کسی کے اوپر طوفان مسلط کر دیا کسی کو اور بیماریوں میں اور دیگر چیزوں مسلط کر دیا اللہ نے سب کو ہلاک کو برباد کر دیا کیوں ان کے گناہوں کی جیسے نا فرمانی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمی ان کو نست نابود کر دیا ان کے اہلا کو برباد کر دیا کتنے واقعات ہیں قرآن کریم میں ہم واقعات تو پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اور حدیثوں کے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتے اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہم تبرک کے طور پر پڑھتے ہیں قرآن کریم کو برکت مل جائے خلاص مسئلہ حل ہو گیا اللہ رب العالمین نے ہدایت اور عبرت اور نصیحت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا ہے یہ ہمارے لیے ذکر ہے ہمارے لیے اس کے اندر ہدایت ہے رہنمائی ہے اس کے لیے اللہ رب العامین نے قرآن کریم کو نازل کیا صرف تبرک کے لیے نازل نہیں کیا کہ اجر مل جائے سوا مل جائے کافی ہو گیا نہیں اس لیے اللہ نازل کیا کہ اسے ہدایت نکالو اس کو پڑھو ہدایت کا مقصد ہو قرآن کی تلاوت جب کرو کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ تو ہمیں شقاوت سے بدبختی سے بچا یہ نیت ہماری ہونی چاہیے لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہوتی ہے اس لیے قرآن سے ہم استفادہ نہیں کر پاتے قرآن سے عبرت و نصیحتیں حاصل نہیں کر پاتے سارے واقعات اللہ رب العالمین قرآن کریم کے در بیان کیے ہیں فرعون کو اللہ نے پانی کے اندر ڈبو دیا نور علیہ السلام کی قوم کو پانی کے اندر ڈبو دیا کیوں ڈبو اللہ رب العالمین کے گناہوں کی وجہ سے تو یہ گناہ جو انسان کرتا ہے اس گناہ کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے اپنی زندگی پر بھی پورے معاشرے پورے سماج پر بھی پوری دنیا کے اندر اس کا برا اثر پڑتا ہے آج دنیا کے اندر جو مہنگائی بے روزگاری قتل و دھوکہ دہی بیماریاں آفتیں مصیبتیں زلزلے طوفان یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں اللہ الفساد بیما قسمت لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے برو بہر میں فساد ہو گیا ہے ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے کیوں بیما قسبت ایدی دیناس لوگوں کے اپنے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہو گئی ہیں لہودی عملو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے جو کرتے ہیں یعنی گناہوں کا ذائقہ انہیں ملے گناہوں کی سزا انہیں ملے اللہ اللہ تاکہ وہ پلٹ کر کے اللہ ابرامن کی طرف آئیں توبہ کریں عنابت کریں گناہوں سے اللہ ابرامن کی معافی طلب کریں اس لیے دنیا کے اندر عذاب آتا ہے دنیا کے اندر ساری مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اللہ ابراہن ایک بڑی حکمت ہے توبہ کرنا رجوع کرنا اللہ ابراہمن کی طرف واپس پلٹ کر کے آنا اس مقصد کے لیے دنیا کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم نصیت نصیحت حاصل نہیں کرتے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم مسلمان ہیں کہنے کے کہ تو ہم سب مسلمان ہیں لیکن کون مسلمان کا عمل کرتا ہے مسجدیں دیکھیے خالی رہتی ہیں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے قبروں پر جا کر کے دیکھو مزاروں پر جا کر کے دیکھو کتنا شرک کا بازار گرم ہے بدعت اور خرافات کتنا بازار گرم ہے کسی کی شادی ہوتی ہے کسی کا نکاح ہوتا ہے سادگی کے ساتھ ساری چیزیں کتنی بدعت اور خرافات کی جاتی ہیں کسی کو فات ہوتی ہے دیکھو کتنی بدعت خرافات قرآن خانی ہوتی ہے چیلوم ہوتا ہے تیجا ہوتا ہے پنجم ہوتا ہے اور جو ہے نہ جانے قبرستان پر جا کر کے دیکھے قبروں کو پختہ کیا جاتا ہے قبروں پر جا کر انسان سور بکرا پڑتا ہے سوریہ آسین پڑتا ہے ساری چیزیں یہ حرام ناجائز ہیں جا کر کے انسان نماز پڑھتا ہے وہاں جا کر کے انسان طواف کرتا ہے وہاں جا کر کے انسان اے اے چڑھاوے میں ہے نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے سب شرک ہے میرے بھائیوں کچھ چیزیں بدھات ہیں کچھ شرک ہیں یہ ساری چیزیں کی جاتی انسان چاپا چوبند ہوتا ہے بدھات اور خرابات کے اندر لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا نیکی کے لیے مسجد کے اندر نہیں آئے گا کھلے عام انسان نماز پڑھنے سے دوری اختیار کرتا ہے کھلے عام انسان شراب پیتا ہے کھلے عام انسان داڑھی مڑاتا ہے کوئی انسان جو ہے انسان سگریٹ اور بیڑی اور نوش کرتا ہے کون کون سے گناہ کھلے عام کیے جاتے ہیں تو لائسنس گناہوں کے یہ سب اللہ رب العالمین کے عذاب کی دعوت دینے والے اللہ رب العالمین انتقام لیتا ہے اللہ رب العالمین لوگوں کو سزا دیتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو عبرت کرو اللہ ہمارا خالق و مالک ہے کس مقصد کے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے ہم دیکھیں ہماری زندگی کے اندر کتنا سب انسان گنا کرتا ہے مسلمان کلمہ پڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرنے والے ہم سب لوگ لیکن ہماری زندگیاں دیکھیں کس طریقے سے کتنی نافرمانے کی زندگی ہماری گزر رہی ہے تو یہ دنیا کے اندر جو عذاب ہے فساد ہے یہ جو تباہی بچی ہوئی ہے علاقہ تو بربادی ہے یہ زلزلے اور جو طوفان آتے ہیں سب یہ سب اللہ رب العالمین انتقام کے طور پر اور عبرت اور نصیحت کے لیے دنیا کے اندر بھیجتا ہے اور یہ اللہ بلامین کی سنت ہے اللہ بلامین کا طریقہ ہے انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے اس کا اثر انسان کی زندگی پر بھی پڑتا ہے انسان اگر نیکی کرتا ہے انسان اگر تقوی اور دینداری کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ ہر غلام اس کی زندگی پر اس کا اثر دکھاتا ہے اس کے بچے نیک اور سالے اس کی بیوی نیک اور سالے وہ خود نیک اور سالے بیماریوں سے آفتوں سے اور اس طریقے سے اور دیگر چیزوں سے محفوظ رہتا ہے اللہ ہرب اللہ اس کی بات کرتا ہے یہی نہیں بلکہ اگر نیک اور سالے ہوتا ہے تو بات کی نسل میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے اللہ رب العلامی نے پرانے کریم کے اندر سورہ کہ جمعہ کے دن سورے کہا پڑھنے کی فضیلت ہے لیکن ہمارے بہت سارے بھائی جمعہ کے دن سوریہ سوریہ آسین پڑھتے ہیں سوریہ کہا کی فضیلت ہے جمعہ کے دن پڑھنے کی سورے آسین کی پڑھنے کی کوئی فضیلت حدیثوں کے اندر نہیں آئی ہوئی ہے سورہ کہاب کی فضیلت ہے جمعہ کے دن پڑھنے کی وہ بھی سوریہ آسین بھی ایک سورت ہے جیسے اور سورتیں ہیں اللہ کا کلام وہ بھی ہے لیکن اس کی فضیلت میں کوئی حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. لوگ اسے مردوں پہ پڑھتے ہیں لوگ اسے آ کے پڑھتے ہیں کسی کو فات ہو, ہو, ہو, ہو, ہونے والی ہو اس پر جا کر کے پڑھتے ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے میرے بھائی اس کا کوئی ثبوت حدیثوں کے اندر نہیں آتا ہے ہمارے بھی نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے قبرستان میں جا کر کے سورے کا پڑھنے کی فضیلت ہے جمعہ کے دن اس سورت کے اندر اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے خضیر علیہ السلام کے ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کیا بیان کیا ہے کہ دونوں جا رہے تھے ایک بستی سے ہوا. اس بستی کے اندر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو مہمان بنا نہیں بنایا اسی بستی گزر ہو رہا تھا ایک دیوار, ٹیڑی تھی. اس دیوار کو دیا کسی نے سیدھی کر دیا ہستے جا کر کے سیدھی کر دیا اور جب سیدھی کر دیا تو ہستے موس علیہ السلام نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ آپ نے کیوں؟ جو ہے اس کو سیدھی کر دیا جبکہ ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو انہوں نے مہمان نہیں بنایا اور آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی تو انہوں نے کیا کیا اس کا کیا جواب دیا آخر نے اس کو سنیے اللہ کہتا پرانے کریم کے اندر وہ امبل جیدار و فکانا لے غلام یتیم جو دیوار تھی جس دیوار کو ہنستے خذیر نے سیدھی کر دی تھی وہ دیوار مدینے کے اندر اس شہر میں بستی میں دو یتیم بچوں کی تھی وہ دیوار گھر تھا گھر کے کچھ حصے گر گئے تھے کچھ دیوار گرنے والی تھی ٹیڑھی میڑھی تھی حفت خزیر علیہ السلام نبی تھے ان انہوں نے ہاتھ لگایا تو اس دیوار کو سیدھی کر دیا کیوں سیدھی کیا وہ کان اتحت کرنز اللہ ان دونوں کے لیے اس کے نیچے خزانہ تھا قرض تھا اس کے نیچے وہ کان ابو ہوما صحا ان دونوں کے باپ بڑے اچھے نیک دین دار تھے باپ کی دینداری کی بنا پر بچوں کے لیے مال کی حفاظت کی گئی باپ کی دینداری کی بنا پر اور علماء نے بیان کیا بہت سارے مفسرین نے کہ اس برا... ان کے والد نہیں بلکہ دادا پر دادا میں کوئی تھا جو بہت نیک اور صالح تھا اللہ ارب الامین نے ان دونوں بچوں کی حفاظت فرمائی کس بنا پر دینداری کی بنا پر نیک نامی کے کی... تقوی اور تہارت کی بنا پر وکان ابو ہوما صلیحا فراد اور اربو کا بلغا اللہ ابراہمی چاہا کہ وہ دونوں جو بچے ہیں نوجوانی کو پہنچ جائیں وہ یش تخریجہ کر اور پھر اپنے خزانے کو نکال لیں رحمت میں ربی کہ تمہارا رب کی, کی طرف سے رحمت ہے رحمت کے طور پر اللہ رب ان کے ساتھ ہی معاملہ کیا ان کی نیک دینداری کی بنا پر اللہ ابراہین نے ان کے مال کی حفاظت کی اور جب بچے جوان ہو گئے ان بچوں نے دیوار توڑ کر کے کھود کر کے اور مال کو نکال لیا خزانے کو نکال لیا اگر دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا سب لوگوں کے سامنے آ جاتا لوگ دوسرے لوگ خزانہ حاصل کر لیتے بچے محروم رہ جاتے اس لیے اللہ ہر بلام نے اس کی حفاظت کی تو جو انسان نیکی کرتا ہے دینداری اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کا اثر اس کی اولاد پر اور بعد کی نسلوں پر بھی پڑتا ہے ایسے اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور معاشیت کی زندگی گزارتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کی زندگی گزارتا ہے اس کا اثر بھیاک نتیجہ اس کی اولاد پر اس کی بیوی پر اس کے خاندان پر حتہ کی پورے سماج اور معاشرے پر اس کا برا اثر پڑتا ہے یہ اللہ العالمین کی سنت ہے یہ اسی لیے آج دنیا کے اندر ساری آفتیں اور ساری مصیبتیں ہیں میرے بھائی امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے مسرد احمد کے اندر کہ جب اس کو فتح کیا گیا تو صحابہ کرام نے فتح کیا اس کو تو کچھ صحابہ کرام بڑے خوش تھے کچھ صحابہ کرام رو رہے تھے انہیں میں سے ایک تھے جن کا نام تھا بدردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رونے لگے ان سے کسی نے پوچھا کہ آج تو غلبے کا دن ہے اللہ نے اس قوم کو ہلاک برباد کر دیا اور ان کے بدلے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ملک پر فتح عطا کی یہ تو خوشی کا دن ہے غلبے کا دن ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہیں تو ابو بدردا نے فرمایا تھا میرے بھائیوں بہت پیاری بات انہوں نے کہی انہوں نے کیا کہا ماں احمد وہ مخلوق اللہ رب کی نظر میں اللہ کے نزدیک کتنی زلیل ہو جاتی ہے کتنی رسوا ہو جاتی ہے ادا ادا امرہ وہ قوم وہ لوگ جو اللہ تعالی کے حکم کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں بئ نما یا امت یہ امت یہ لوگ جس پر اللہ نے میں فتح حاصل کی ہے بڑی طاقتور قوم تھی غلبے والی قوم تھی لہم الملک ان کے پاس بادشاہت تھی حکومت تھی امر اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا فسارو علا ماترا ایسے ہوگے جیسے تم دیکھ رہے ہو ان نہ یاد رکھو اللہ کے درمیان اور کسی کے درمیان کوئی نسب نامہ نام نہیں ہوتا وہاں نصب نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کی یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں دینداری اور تقوی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے خاندان کی بنا پر نہیں ہوتا یہ بڑے اونچے خاندان کے بادشاہ تھے اس ملک کے لہذا یہی بادشاہ رہیں گے نہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی اللہ بلام کو ذہیل وخار کر دیا ان کو شکر سے دوچار کر دیا اور دیگر لوگوں کو اللہ فتح سے امکنار کیا رونے لگے دردر رضی اللہ اس میں کیا درس ہمارے لیے یہ درس اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیں گے نبی کی تعلیمات کو پسے پس ڈال دیں گے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے سمتوں کا مذہب اڑائیں گے استحجا کریں گے اور عمل نہیں کریں گے دین سے دوری اختیار کریں گے اللہ تعالی ہمیں بھی سزا دے گا ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا جیسا کہ عذاب ہے ہمارے اوپر لیکن انسان شور نہیں رکھتا انسان سمجھتا نہیں ہے بہت ساری بیماریوں میں انسان اور برائیوں کے اندر جھوٹے کیس اور مقدمات کے اندر اور اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کے اندر ملوث رہتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے اللہ براہن کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے انتقام ہوتا ہے اس کے لیے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دوری اور معشت کی زندگی گزارتا ہو پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نے فرمایا من بکتا بھی املسرے بھی نصب جس کا عمل اسے جنت میں جانے سے روک دے گا وہ نصب نامے کی بنیاد پر جنت کے اندر نہیں جائے گا اونچے خاندان کا ہے چوہدری ہے خان پٹھان ہے فلاں صاحب ہیں بہت اونچا خاندان ہے ان کا ملک میں راج چلتا ہے ان کا کریں کچھ نہ کریں جنت کے اندر چلے جائیں گے بہت اونچے خاندان کا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے رنگ اور نسل کی بنا پر اللہ کے تفریق ہے ایمان اور ہدایت کی بنا پر ان نہ کرم کو اللہ خا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کو زیادہ معذرت زیادہ متقی پرہیزگار ہے اس لیے آپ دیکھیں دیر اسلام کے اندر کسی کالے کو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضرت حاصل نہیں ہے فلاں ملک والے کو فلاں ملک والے پر کوئی فضرت حاصل نہیں ہے فلاں زبان والے کو فلاں زبان والے پر کوئی فضرت حاصل نہیں ہے فضر تقواہ اور تہارت اور دینداری کی بنیاد پر جو متقی ہوگا سب سے نیچی نسل کا ہے دنیا اسے نیچا سمجھتی ہے حقیر اور ذلیل سمجھتی ہے وہ اللہ کے نزدیک کریم ہے با عزیز ہے وہ با عزت اللہ تعالی کے دنیا کچھ بھی سمجھے اللہ تعالیٰ کا معیار دینداری ہے تقوا اور پرہیزگاری ہے لہذا میرے بھائی ہم اس کو اختیار کریں یہ گناہوں کا اثر ہوا زلت اور رسوائی آج ضلت رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے کیوں اسے لیے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا نبی کی سنت کو چھوڑ دیا عقیدہ چھوڑ دیا کہ سب چھوڑ دیا ہم نے کون سا ایسا گنا جو آج کا مسلمان نہیں کرتا ہے شیر سب سے بڑا گناہ اس سے بڑا گناہ نہیں ہے آجیے ہم دیکھے ہمارے ملکوں کے اندر کس طریقے سے قبرستان پر تجارت کا بازار گرم ہے کس طریقے سے شرک کیا جاتا ہے دیکھیے اپنے وہاں پر محار... محار... محار... ہمارے یہاں مجلے کم نظر آئیں گی مزار نظر آئیں گے قبرستان اونچے اچھی پختہ قبریں زیادہ نظر آئیں گی مجدیں کم نظر آئیں گی مجدے آباد نظر نہیں آئیں گی لیکن آپ مزاروں پر چلے جائیے مزار آپ کو آباد نظر آئے گا عورتوں کا جمگٹا مردوں کا جمگٹا وہاں قوالیاں ہو رہی ہیں نازگانہ گانا ہو رہا ہے چڑھاوے پیش کی جا رہے ہیں چادریں پیش کی جا رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. کیا یہ اسی شرک کی بنا پر اللہ رب العبین اسلام کی قوم قلعہ کو برباد کر دیا فرعون پانی کے اندر ڈبو دیا گیا اور قوموں کو اللہ رب اللہ نے برباد کر دیا کہ وہ شرک کریں گے تو کیا اللہ رب اللہ ہمیں نہیں دے گا ہمیں بھی اللہ رب اللہ عذاب سے دوچار کر سکتا ہے اور وہ عذاب ہم سب کو دنیا کے جو ذلت اور رسوائی ہے اسی بنا پر ہے کہ ہم نے اللہ رب العمین کے دین کو توحید کو سنت کو چھوڑ کر کے شرک بدات اور خرافات کو رہے لگا لیا کہیں اس کی وجہ جو آج دنیا کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں اللہ رب میں نے پڑھی واحط ہم نے ہر ایک کو اس کی کی گناہوں بنا پر پکڑ لیا ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی بڑے بڑے پتھر آئے اس کے سر پر گرتے تھے گھروں پر گرتے تھے گھر ٹوٹ جاتے تھے انسان مر جاتا تھا بڑے بڑے پتھروں کو اللہ العالمین نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی ون من اخذت حسینا ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں بجلی کی کڑک لے اور چمک نے پکڑ لیا اتنی تیز بجلی کی چمک کہ سب کے دل پھٹ گئے اور سب کے کان کے پردے پھٹ گئے اور سب لوگ ہلاک و برباد ہو گئے اور اومین من خسفنا بھی لوگ اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا قانون کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا غرق کر دیا زمین کے اندر اس کا حضاب اللہ براہمن کے اوپر نازر کیا وامین محمد اگرکنا اور کچھ قومیں تو ایسی تھیں جن کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو کر کے ہلاک و برباد کر دیا پانی کا اذاب بھیج دیا آج دیکھیے کتنا بڑا سیلاب ہمارے ملکوں کے اندر آتا ہے آبادیاں بستیاں کی بستیاں بہہ جاتی ہیں ہزاروں لوگ بہ جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں مر جاتے ہیں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے. یہ سب عذاب ہے اللہ رب العامن کی طرف سے یہ سب انتقام ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے یہ شرک بدات اور خرافات اور اس طریقے سے بندوں کے حقوق نہ کرنے اور دیگر گناہوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہمیں ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے وماقان اللہ علیہ میں اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر ولیکن کن قانون فیصوں میں ظلم لیکن خود اپنے پر ظلم کرنے والے کیا ظلم کیا انہوں نے اللہ کی عبادت سے رغندانی کی اللہ اور نبی کی اطاعت, نہیں کی اطاعت اور پرہیزگاری کی جگہ پر نافرمانی کو انہوں نے گے لگا لیا معاشیت اور نافرمانی کی زندگی گزارنے لگے تو اللہ رب العالمین نے ان کی بنا پر ان کو سزا دیا تو گناہوں کی بنا پر سزا ملتی ہے دنیا کے اندر اور اگر دنیا کوئی نیک ہے دین دار ہے متقی اور پرہیزگار ہے معاہد ہے سم و سلاد کا پابند ہے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے اگر اس کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ البرامن کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے یہی کسوٹی اور معیار ہے یہی ترازو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا سب کے لیے آتا ہے مومن کے لیے بھی آتا ہے اور غیر مومن کے لیے بھی نیک اور بس سب کے لیے کیسے پہچان ہوگی تمیز کیسے ہوگی یہ ترازو ہے اگر انسان نیک دیندار دار ہے اور کسی بیماری اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے یہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ حرمان کی طرف سے آزمائش ہے لیکن اگر انسان نافرمان فرمان ہے اور انسان دین اور شریعت سے دوری اختیار کرتا ہے اور ایسے اور اس کو سزا ملتی ہے دنیا کے اندر عذاب ملتا پریشانی ہے پریشانیاں آتی ہیں تو اس کے لیے دنیا ہی کے اندر عذاب اور پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے لیے عذاب اور انتقام ہوتا ہے اللہ رب نے لوگوں کی کا خیال رکھتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے اس چلیے ان بیماریوں کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے تو یہ اللہ اربامن کی سنت ہے میرے بھائی اللہ کے دین کو چھوڑو گے اللہ ہمیں چھوڑ دے گا اللہ کو ہم بلائیں گے اللہ تعالی ہمیں بلا دے گا اللہ کے دین سے دور ہوں گے اللہ کی نظر سے دور ہو جائیں گے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہو جائے گی نبی کی نفرمانی کریں گے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں ہوگی تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا اور ذلت و رسوائی ہمارے سامنے ہوگی یہ ذلت و رسوائی جو ہے یہ ہمارے گناہوں کا کا سبب ہے یہ ہمارے گناہوں کے جیسے ہوتا ہے اور میرے بھائیوں ایک انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے وہ دیکھ کر کے دوسرا گنا کرتا ہے اس گناہ کی سدا بھی انسان کو ملتی رہتی ہے آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں گنا کرتے ہیں اس کو دے کر کے دوسرا آدمی گنا کرتا ہے ایک آدمی بیڑی سگریٹ پیتا ہے دوسرے کو لا کر کے پاس آدھی بناتا ہے شراب پیتا ہے پہلی بار دوسری بار تیسری بار اس کو شراب پہ جیب سے پیسہ دیتا ہے اس کو شراب کا آدھی بناتا ہے گناہ کرتا ہے اس کو گناہ کے راستے پر لگاتا ہے جب تک وہ گنا کرتا رہے گا جس نے اس کو راستے پر لگایا گناہ کے اس کو بھی سزا ملتی رہے گنا کا حصہ اس کو بھی رہے گا اللہ بلامین اگر کوئی نیکی کرتا ہے نیکی کے راستے پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا حضرے ملتا رہتا ہے اور اگر کوئی برائی کرتا ہے برائی کے راستے پر لوگوں کو لگاتا ہے اس برائی کی سزا بھی اس کو ملتی رہتی ہے اگر عمل نہیں کرتا تو بھی اس کو سزا ملتی رہتی ہے اللہ ایک, ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا وہ حسر اعظم کی ایک بیٹے نے کیا اور اللہ کے سلک حدیث ہے کہ لا تخلوم دنیا کے اندر کسی کا بھی ظلمن قتل ہوتا ہے اللہ کا نہ تو دنیا کے اندر اگر کہیں بھی ظلم ہوتا کسی پر اور نہ حق, کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو حضطۂ آدم کے پہلے بیٹے جس نے قتل کو دنیا کے اندر رائج کیا اس خون کی صدا اور اس کا حصہ اسے بھی ملتا ہے لے اول او منسن القتل قتل کو سب سے پہلے اس نے رائج کیا آج کل دیکھیے لوگ گانے سنتے ہیں گانے بناتے ہیں فلمیں بنائی جاتی ہیں لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں جو بھی سنتا اور دیکھتا ہے اس کی صدا اس کے بنانے والے اور کرنے والے پر مل کے رہتی لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہیں ہمارے لیے وہی نمونہ ہے جو گانے بناتے ہیں فلمیں بناتے ہیں وہی ہمارے لیے نمونہ ہیں اگر وہ کوئی کپڑا پہن کر کے آ جائیں وہی ہمارے لیے کپڑا بن جاتا ہے مولوی زندگی بھر کہتا ہے کپڑوں کو ٹہنے سے اوپر رکھو کوئی کپڑا ٹکنے سے اوپر نہیں کرتا تھا کوئی فلم ہیرو برمودہ پہن کر کے آ گیا وہی وہ بن گیا لوگوں کے لیے نمونہ سب کے کپڑے ٹکنے سے اوپر ہو گئے کوئی پینٹ پہن لیا ٹکنے سے اوپر ہے اس کا پینٹ وہی نمونہ بن جائے گا لیکن ایک مولوی ایک عالم ایک دیندار زندگی بھر نصیحت کرے گا کپڑے کو ٹکنے سے نیچے مت رکھو یہ حرام ہے کوئی کپڑے کو ٹکنے سے اونچا نہیں کرے گا لیکن کوئی ہیرو کوئی کھلاڑی بہن کر کے آ گیا اس کو لوگوں نے اپنے لیے نمونہ بنا لیا اور اس کی نقل کرنے لگے اور اس کی پیروی کرنے لگے اس لیے نہیں کہ نبی کی تعلیمات ہیں اس لیے کہ کی نبی کی حدیث ہیں اور اس پر گنا ہے اس لیے کہ فلا ہیرو نے کیا ہے فلا کھلاڑی نے کیا فلا کرکٹر اور فلا فٹ بالر نے کیا ہے جیسا بال اس کا وہ اسی ہمارے نوجوان بچے وہ اسی بال بناتے ہیں. اس قدر میرے بھائیوں اندھی کس قدر دنیا کہاں جا رہی ہے مسلمان کہاں جا رہا ہے جو ہمارے ہیروز تھے جو ہمارے نمونہ تھے نبی کی ذات انبیاء کی ذات صحابہ کرام کی ذات اور تابین, تابین، سولہ اور اما اور متقین اور مجددین جو نیک لوگ گزرے ہیں ان سب کو پسے پوچھ ڈال کر کے ناچنے والے گویوں اور اس طریقے سے گنہ گاروں اور فاسق و فاجر اور دو ٹکے کے لوگ اور اس طریقے سے ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا جیسا ڈائریکٹر کہتا ہے ویسا ناچتے ہیں جیسا کے آتے ہیں دو ٹکے کے لوگوں کو ہم نے بنا لیا اپنا آئیڈیل اور نمونہ اور اتنی بڑی بڑی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجی انبیاء کی ذات صحابہ کرام کی ذات جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کیسے رکھتے ہیں ہم نے ان کی بات کو پسے پوچھ ڈال دیا کہاں جا رہی قوم بربادی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا تباہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا کیا فائدہ رونے سے کوئی فائدہ نہیں رونے سے کوئی کلا شکا کرنے سے فائدہ ہے فائدہ اس وقت ہوگا لالہمیر میر جاؤن جب وہ دین کی طرف پلٹیں گے دین کی طرف آئیں گے تب جا کر کے دنیا کے اندر کو تمکنت ملے گی دنیا کے اندر کو عزت ملے گی غلبہ ملے گا دین چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں چھوڑتا رہے گا تو انسان جو گنا کرتا ہے اس کی سزا بھی اسے ملتی ہے اور اس کا حصہ بھی اسے ملتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر اسی کو کیا ایک انسان داڑھی بناتا ہے داڑھی بناتا ہے اس کو بھی سزا ملتی ہے بنانے والے کو بھی سزا ملتی ہے جو بناتا ہے اس کو زیادہ سزا ملتی ہے داڑھی بنانا حرام ہے کاٹ موڑنا مو شریعت کے اندر اس کو بھی سزا ملتی ہے اور جو حجام اور نائی ہوتا ہے اس کو بھی سزا ملتی ہے اس کو بھی گناہ ملتا ہے کیونکہ وہ سبب ہے وہ, وہ ذریعہ ہے وہ اس لیے اس کو بھی گناہ ملتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں انسان سگریٹ پیتا ہے سگریٹ بیچتا ہے لوگوں کو پلاتا ہے جو بھی کرتا ہے اس طریقے سے گویا کی برائی کے راستہ ہموار کرتا ہے شریعت کے اندر قاعدہ ہے جو چیز کسی جو حرام چیز کی طرف لے کر کے جاتی ہے جس کا انتقام کرے گا وہ بھی چیز حرام ہوتی شریعت کے اندر نماز یہ بھی کرنا حرام ہے شریعت کے اندر شریعت کے اندر عورت جو گدنا گودتی ہے جو گدواتی ہے دونوں پر لانت بھیجی گئی ایک عورت گدنا خود نہیں گودوا اپنے ہاتھ میں کرتی دوسرے کے ہاتھ میں گدنا گودتی ہے دوسرے کے ہاتھ میں خود نہیں اپنے ہاتھ میں کیا اس کو نہیں ملتی صدا اس پر بھی لعنت ہوتی ہے تو کہ اگر وہ نہ کرتی تو اس عورت کے اوپر گدنا نہیں گودا جاتا شراب پینے والوں پر آٹھ نو لوگوں پر ہمارے بھی لانت بیچی ہے ایک آدمی کہتا میں شراب نہیں پیتا صرف شراب بناتا ہوں دکان میں صرف بیچتا ہوں پیتا نہیں ہوں اس کو بھی گناہ ہوتا ہے اس پر بھی لانت ہوتی ہے کیونکہ اگر نہ بیچتا دنیا میں دو لوگوں کو شراب نہیں ملتی اس لیے وہ بھی گناہ کا ذمہ دار ہے وہ سبب اور ذریعہ ہے لہٰذا جو سبب انسان کو گناہ کی طرف لے جائے جو انسان اس سبب کو اختیار کرے گا اس کو بھی دنیا کے اندر میرے بھائی ایسے زمین کے اندر جو فساد ہے جو تباہی اور بربادی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ مہنگائی اور اس طریقے سے آپس میں نہ اتفاقی میاں بیوی بی کی نہ اتفاقی خاندان میں نہ اتفاقی بھائی بہن میں جھگڑا ماں باپ میں لڑائی جھگڑا بہنوں میں بھائیوں میں لڑائی جھگڑا یہ ساری چیزیں جو ہے میرے بھائیوں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے سخت ہو گئے اور اس طریقے سے ان رشتوں کی کوئی قدر نہیں رہے گی بندوں کے حقوق کی کوئی قدر ہماری نظروں کے اندر نہیں رہے گی ایسے اس, بھی یہ بھی سب گناہوں کے اثرات ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اختلاف بھی اختلاف آپ دیکھیں گے بھائی بھائی کے درمیان اختلاف ہے بات نہیں کرتا اس سے سال سال گزر جاتے بات نہیں کرتا جاتا اپنے گھر پر لیکن بھائی کے پاس نہیں جاتا دوسروں کے ہاں چلا جاتا ہے ماں باپ سے گفتگو نہیں کرتا یہ کیا ہے یہ میرے بھائی یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسے دل میں وحشت دل میں تاریکی دل کے اندر تنگی یہ بھی اسی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے وہ منالی فن الماء اللہ کا جو میرے ذکر سے میرے دین سے دوری اختیار کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی رہے گی اسے کبھی سکون نہیں ملے گا کبھی راحت نہیں اسے ملے گی ہمیشہ بے چین بےقرار پریشان حال ہمیشہ رہے گا کیوں گناہوں کی وجہ سے تو یہ بھی ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے اور ہمارے گناہوں کے سرات کا ایک اثر ہے اور برا نتیجہ ہے اور میرے بھائی جو گناہ کرتا ہے اس پر جانور بھی لاڑت بھیجتے ہیں تو کیونکہ ان کے گناہوں کو جیسے بارش اٹھ جاتی ہے ان کے گناہوں کو جیسے دنیا کے اندر فساد ہوتا ہے تو اس پر جو ہے وہ لوگ بھی لانت بھیجتے ہیں جانور ہوتے وہ بھی لالت بھیجتے ہیں اللہ کے سر حدیث ہے کہ اگر یہ جانور نہ ہو تو دنیا کے اندر بارش نہ ہو تو یہ جو بارش نہ ہونا یا اس طریقے سے اور بھی چیزیں جو ہوتی ہیں اگر دنیا کے اندر سارا فساد ہوتا ہے تو جانور بھی ایسے لوگوں کے اوپر لالت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کرشاد ہے الاقل اللہ ون اللہ اللہ بھی ایسے لوگوں پر لالت بھیجتا ہے اور لالت بھیجنے والے بھی لالت بھیجتے ہیں بہت سارے بہت بیان کیا کہ یہاں پر جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی لانت بھیجتے ہیں جن کے گناہوں کی بنا پر وہ لوگ پانی سے اور امر و امان کی ہریالی سے اور دیگر نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں وہ بھی لانتیں بھیجتے ہیں جن لوگوں کے گناہوں کی بنا پر دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان گناہ کرتا ہے تاج سے محروم ہو جاتا ہے اعتیاط کرنے کا موقع اس کو اس کو وہ اعت سے محرومی ملتی ہے اور کیوں اس لیے کہ اس کو معاشیت کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے تو ایسے شخص کو اعتاد سے دور کر دیا جاتا ہے یہ سب اللہ رب الامہ کی طرف سے عذاب اور انتقام ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ کے اعتاز سے محرومی اس کو ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو گناہ میں لذت ملتی ہے گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ پر کرتے کرتے چلا جاتا ہے پہلے چھوٹا گناہ کرے گا بڑا گناہ کرے گا پہلے گناہ کرتے ہوئے اسے تکلیف ہوگی گرے گا لیکن دھیرے دھیرے گناہ کے اندر اس کو لذت ملنے لگتی ہے لذت ملنے لگتی ہے اس کو اور گناہ چھوڑنا اس کے آد بن جاتی ہے گناہ کرنا اس کے آت بن جاتی ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی کے سے ایسا انسان محروم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے جو اللہ کرنے نیک بندہ ہوتا ہے جو نیکی کا طرف ہوتا ہے جو نیکی کا طرف ہوتا ہے اسی کو دیتا ہے جو مال کی تلقت کی... کے لیے محنت کرتا ہے اسی کو مال ملتی ہے ملتا ہے جو انسان ہاتھ پاؤں کٹا کے بیٹھ جائے گا اس کو نہیں ملے گا لہذا جو انسان دوڑ کرتا ہے محنت کرتا ہے اللہ کی زندے عبادت پر قائم رہتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہر اس کو توفیق دیتا ہے لیکن جو گناہوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تاثے جو ہے محروم کر دیتا ہے اور میرے بھائیوں آخرت میں سے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے جہنم کی شکل میں اسی اللہ ابراہن قرآن میں کیا فرمایا جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے جہنم سے دوری کیسے ہوگی نیک امال سے ہوگی نیک امال میں سب سے پہلا نیک عمل توحید ہے اللہ پر ایمان ہے اور گناہوں سے دوری ہے اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالی کے ساتھ شیر کرنا اگر شرک ہوگا تو کبھی انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا شرک کرنے والوں پر جنت حرام کر دی گئی کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا شر کرنے والا اس لیے جہنم ملتا ہے اس انسان کو جو گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتا ہے ایسے لوگوں کو جہنم بلا مرکز بہ سیاح و ہاتھ ہو جو گناہ کرتا ہے اور گناہ اس کو گھیر لیتا ہے فلاب خالدون یہ لوگ کیا ہیں جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سیاح شرک کرنا کیونکہ شرک کرنے والے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت جہنم ہے ایسے لوگ کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے نہ ہی ان کو جنت کی کبھی خوشبو ملے گی ایسے لوگوں کو آخر میں توبے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے آخر وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا جن کی زندگی نافرمانیوں میں گزرتی ہے شرک اور بدات اور خرافات میں گزرتی ہے گناہوں میں گزرتی ہے نماز سے دوری ماں باپ کی نافرمانی اور لوگوں کے حقوق کھا جانا اور اس طریقے دیگر گناہوں کے کرنے کی بنا پر آخر وقت میں ان کو زبان سے کلمے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے کہ اس کے گناہوں کی بنا پر یہ چیز ہوتی ہے اس طریقے سے میرے بھائیوں ہماری جو نعمتوں کے زوال کا سبب بھی ہوتا ہے گناہ کرنا اللہ تعالی کی نعمتوں کے زوال کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قران کریم کے اندر ایک مثال بیان کی ہے۔ وہ ضرب الله مثلا قریہ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے۔ فكانت امنتا مطمئنه یا امر امان اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ یاتی ہر رزقا خارقدا من كل مکان ہر طرف سے اس کے پاس روزی آتی تھی۔ مال آتا تھا اس کے پاس چاروں طرف سے۔ اللہ, اللہ رب کھول دیے تھے خزانوں کے۔ فكانت فک... بالکل مکان فقہ فرد ام اللہ تو اس نے اللہ تعالی کی نعمتوں کو انکار کر دیا ناشکری کی گناہوں وہ لوگ سو گئے ازا اللہ لباس اللہ نے اسے خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا فقر و فاقہ اور تنگی اور امن و امان کی زندگی ختم ہو گئی خوف کی زندگی گزرنے لگی ہمیشہ خوف مسجد میں جا رہے ہیں تو بھی خوف گھر میں ہیں تو بھی خوف بازار میں جا رہے ہیں تو بھی خوف کام کرنے جا رہے ہیں تو بھی خوف خوف اور خوف دہشت ہی کب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے کب اسے تھمائی لٹ جائے کب ہمارے گھر پر بلروزہ چلا دیا جائے کب ہمارے گھر کو تباہ برباد کر دیا جائے کب ہمارا گھر اجاڑ دیا جائے کب جو ہے قدر کر دیا جائے کب ہمیں پکڑ کر کے چند مار دے ہمیں کب کہاں بم بلاسٹ ہو جائے ساری کی ساری بستی بازار پورا کا پورا موت کے گھاٹ اتر جائے ہمیشہ خوف کی زندگی گزارتے کے سائے میں جیتے ہیں کیونکہ اللہ کی نہ شکریہ نے گناہ کیا اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں اطاعت کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ نہ انہوں نے کی تو اللہ رب کو بھو بھو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا کیا مطلب اس کا بڑی تعبیر ہے میرے بھائی کو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کلام اعجاز ہے اس کے اندر لباس جیسے انسان کے جسم کو لباس چاروں طرف سے گھیرے ہوتا ہے اس کے جسم کو چھپاتا ہے ایسے گویا کہ لباس ہو گیا ان کا ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ خوف رہنے لگا ہمیشہ ہمیشہ فقر و فاقا کی زندگی گزارنے لگے جسے لباس انسان کے جسم پر ہمیشہ ہوتا ہے ایسے یہ مرحلہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے لگا کیوں ایسا ہوا نہ کی بنا پر نہ فرمانی کی بنا پر گناہ کی بنا پر ایسا ہوا لہذا میرے بھائی یہ سب گناہوں کے برے اثرات ہیں جو دنیا کے اندر انسان کو نظر آتے ہیں اور اللہ رام ایسا کرتا ہے لما کانوسن اللہ رام کے گناہوں کی بنا پر ایسا کیا گناہوں کی سزا اللہ رب العالمین نے دی اللہ انتقام لینے والا ہے اللہ جو ہے جہاں غفور رحیم ہے معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے سدا بھی دینے والا ہے صرف غفور رحیم اللہ رب الام نہیں ہے اللہ رب الدا بھی دینے والا ہے اسے اللہ نے جنت بنائی جہنم بھی بنائی اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا جنوں کو اور سیدانوں کو بھی پیدا کیا خیر اور شردونو اللہ نے پیدا کیا بنائے نیکی اور برائی بھی ہماری اور آپ کی آزمائش کے لیے اس اللہ تعالی جہاں غفور رحیم ہے وہیںلّہ ابام لوگوں کو عذاب اور سدا بھی دینے والا ہم اللہ کا ایک پہلو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دینے والا معاف کر دے گا نہیں اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے جہنم اللہ نے بنایا اللہ کا وعدہ جہنم بھرے گا کیسے جہنم بھرے گی ہمارے ہمارے اور گناہوں کی بنا پر نافرمان لوگوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرے گا اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے وہیں اللہ ابرامین لوگوں کو سدا بھی دینے والا جی سارے گناہوں کے اثرات ہیں جو انسان کی زندگی میں پڑتے ہیں پورے معاشرے پر پڑتے ہیں لہذا ان سارے اثرات سے برے نتیجے سے اگر اپنے آپ کو زندگی کو معاشرے کو سماج اور ماحول کو ہمیں پاک رکھنا ہے تو ہمیں اللہ کی طرف پرٹ کر کے آنا ہوگا اللہ کے دین کی طرف آنا ہوگا اللہ توبہ قبول کرنے والا شرک کرتا انسان توبہ کرتا اللہ سے معاف کر دیتا اللہ غفور رحیم معاف کر دینے والا لیکن توبہ کریں اللہ کے دربار میں تو آئیں یہ نہیں کہ اللہ کے دربار ہی بھی آئے تو اللہ نہیں کرے گا توبہ کریں گروئیں گرگر اللہ مہربان بہت رحم دلّہ لہٰذا گنا ہو کہ بنا پر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا اللہ نے توبہ کے درازہ کھول رکھا ہے اس لیے میرے بھائی ابھی ہمارے پاس ہے وقت ہے توبہ کرنے کا ابھی توبہ کر لیں پتا نہیں کب ہماری موت آ جائے کب وقت آ جائے ہمیں نہیں معلوم ہمیں کوئی بھی کام کل پر نہیں ٹالنا چاہیے جیسے دنیا کے کام کل پر نہیں ٹالتے ایسے نہیں کہ کبھی نہیں اگلے جمعہ سے پڑھیں گے اتنی عمر ہو جائے گی داری رکھ لیں گے اتنی عمر ہو جائے گی توبہ کر لیں گے ابھی ہماری عمر ہی کیا یہ سب شیطان کا دھوکا ہے کس نے دیکھا ہے وہ عمر کون جانتا ہے کب تک جئیں گے کون جانتا ہے کب تک ہماری عمر رہے گی کوئی نہیں جانتا ایک سیکنڈ کی کسی کو خبر نہیں ہے ایک منٹ کا کسی کو معلوم نہیں ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے شیطان کے دھوکے مت پڑھیے اللہ کے اللہ کے فرمان کی طرف آئیے اللہ کے دین کی طرف آئیے نبی کی سنت کی طرف آئیے اور سارے گناہوں کو چھوڑیے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ حرام ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں باتوں پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہر نیکی کرنے کی توفیق دے ہر شر اور برائی سے ہر فتنے سے اور ہر گناہ سے اللہ حربر صحب کو محفوظ رکھے آمین بارک اللہ علیہ و رکم فرقون ندیمنفان و یاکم بلاۃ ذکر حکیم ان تعالیٰ جوابی الرحیم